ألف لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے وَلَقَدْ فتن الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اللَّهُ الَّذِينَ صدقوا حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں ام حسب جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں من يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی معاد ضرور آ کر رہے گی اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سیئاتهم ولنجزینهم ولنجزینهم احسنا الذي كانوا يعملون اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کے خطاؤں کو ضرور ان سے جھار دیں گے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مانو میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو آمنوا فی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے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 فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَن نَّكُونَ مَّعَكُمْ أَوْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے بھلا کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے جو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہیں اور اللہ تعالی ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں فرول الین خطوش ان اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور یہ لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں يَوْمَ عَمَّا كَانُوا <يَفْتَرُون> اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے ان سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا چنانچہ پچاس کم ایک ہزار سال تک وہ ان کے درمیان رہے پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے هُوَ أَصْحَابَ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو إنما تعبدون من دون الله أوفانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتروا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوچھتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے اولم يروا كيف يبدئ الخلق ثم ان ذلك بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے ان سیروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشات الاخرہ ان الله على كل شيء قدیر کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے يُعذب من يشاء من يشاء وإليه وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے, جائے گا مزی نفل اور نفی اور تم نہ زمین میں اللہ کو آجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھ ہے اور نہ کوئی مددکار والذین کفروا بی اللہ و لقائه اولائک یئسو من رحمتی و اولائک, و اولائک لهم عذاب علیم اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے فما كان جواب نفیا قومی غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو اسے پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں ثم يوم مدت يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا باد باد ومأواكم النار وما لكم من اور ابراہیم نے یہ بھی کہا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دو زخ ہوگا اور تمہیں کسی بھی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے پھر لوت ان پر ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل وَإِنَّهُ فِي لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور یقیناً آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا وَلُوطًاً اذ طال لقومه انكم لتأتون ما سبقكم بها من احد من اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا نو <الصَّادِقِينَ> کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو پھر ان کی قوم کے لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو قال رب لوت نے کہا میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے ابراہیم کالو قَالُوا, هذه انہ لیا انل کی نو اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلا کرنے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کے باشندے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں قال ان فیہا لوطا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط موجود ہیں فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنُ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو لوت ان کی وجہ سے سخت پریشان ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا ان فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریے اور نہ غم کیجئے ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی بی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی نوسک اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہے جو سمجھ سے کام لے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ وَارْجُ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعائب کو بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھیرو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعائب کو جھٹلایا چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں آندھے پڑے رہ گئے وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّمْ لهم عن اور ہم نے آد اور سمود کو بھی ہلاک کیا اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راہ سے روک دیا تھا حالانکہ وہ سوج بوجھ کے لوگ تھے کارون و فراون تھی بہ فل وما کر بک اور قارون فرعون اور حمان کو بھی ہم نے ہلاک کیا موسا ان کے پاس روشن دلیلے لے کر آئے تھے مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے من خسفنا به الارض ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ وہ جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے مسل اللہ تخلوم اولیا کسل اللہ کبوتی لو كانوا بی جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش کہ یہ لوگ جانتے ان اللہ عزیز اللہ الحکیم یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے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 جو کتاب تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے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 اور مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی تھی اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها اولئك من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون اور اي يا اسی طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیاتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَّرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَئِنَاتٌ فِي صدور الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمِ وما يجحد إلا الظالمون حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہیں جنہیں علم اتا کیا گیا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں وقالوا لولا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں بھلا کیا؟ ان کے لیے یہ نشانے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آمنوا بالباطل هم الخاسرون کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا انکار کیا ہے وہی ہیں جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں جلو نبی لاد اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا اور وہ آئے گا ضرور مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وإن <تصفيق> یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور یقینا جہن نم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھا جائے گا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ چکھو ان کاموں کا مزا جو تم کیا کرتے تھے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فاییایا فاعبدون اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے لہٰذا خالص میری عبادت کرو کل نفس ذا ثم إلينا ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا نِعْمَ بہ الْعَامِلِينَ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا صبروا ربهم جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں وَكَأَيِّن مِن دار اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہر چیز جانتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندے چل پڑتے ہیں اللہ بل سوتور رس کو بک انالی اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ <الحمد لله> بل لا يعقلون اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کہو الحمدللہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيان لو كانوا يعلمون اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے پھر جب وہ انہیں بجا کر خوشکی پر لے آتا ہے فورن شرک کرنے لگتے ہیں کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نے کی جو ہم نے ان کو دی ہے اور اڑا لیں کچھ مزے پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پور امن حرم بنا دیا ہے جبکہ ان کے اردگرد لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے، کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ اليس في جهنم ما مثوى للكافرين اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا والذین جاهدوا فينا لنهدين اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بے اپنے راستوں پر پہنچائیں گے اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے